اور بے شک ہم نی تم سے پہلی الفا متبہے کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کے وہ کسی طرح گڑ گل